اب آپ اس مبارک سلسلے کا اٹھائیسواں حلقہ سے میں انہوں نے کہا اچھا اب تیسری بات یہ ہے اگر یہ دونوں باتیں نہیں مانتے ہو تو پھر میری ایک تیسری بات مانو نے کہا وہ کیا کہ میری رائے یہ ہے کہ لا تو لو ہو اس کے ساتھ جنگ نہ کرو انہوں نے کہا پھر جنگ نہ کرے تو کیا کریں آخر کیسے کہا کچھ سلو کا راستہ نکالو جنگ نہ کرو اللہ نبی خدا کی قسم اللہ کا نبی ہے اور نبی سے کوئی جنگ نہیں جیتے آپ جنگ نہیں کر سکتے آپ مارے جائیں ان نے کہا اچھا ہم تیسری بات تیری مانتے ہیں کہ ہم جنگ نہیں کرتے تو ہیرا نے حضور کو پیغام بھیجا اس نے کہا حضور ہم جنگ نہیں کرنا چاہتے آپ کے ساتھ سلو کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں ادور نے بول میں ہم انتظار میں بیٹھے آؤ مکاؤ نے کہا حضور آپ دو سال بیٹھے رہے ہیں جس سے کہ آپ تبوک میں بیٹھے ہیں بالکل بیٹھے ہم احترام کریں گے ہم عزت کریں گے ہم جنگ نہیں کریں گے آپ کے ساتھ نے اپنے صحابہ کو بلایا آپ نے فرمایا پھر ہمارا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ ہم اپنی دعوت نبوت جو ہے وہ عرب سے نکل کے باہر روم تک بھی پہنچائیں اور ان کو بھی دعوت مبارزت دیں اور اگر وہ نہیں نکلتے مقابلے پر تو نہ نکلے ہم ساری زندگی تو تبوک نہیں بیٹھے رہیں گے ہمارا مقصد حل ہو گیا چلو واپس ودی رام اچھا اب دنیا میں تو بات اڑ گئی کہ بھئی مسلمانوں کو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے کہ تیس ہزار کے لشکر پر دو لاکھ بنس پر مقابلے پہ نہیں آتے ہیرا کل ڈر ہیرا ڈر گیا ہیرا ڈر گیا بس یہ بات ایسی ہولی کہ سب قبائل دوڑ دوڑ کے اسلام میں کبھی جب کا مقابلہ بن رسفر بھی نہیں کر سکتا جس کا مقابلہ ہیرا روم نہیں کر سکتا ہم کیسے مقابلہ کریں گے اس کے بعد ادور نے لشکر چلایا آپ نے فرمایا ایک جگہ ہے راستے میں اس کا جگہ کا نام ہے وشر تو وہاں ایک پتھر ہے اس سے پانی ٹپکتا ہے پانی یعنی ابھرتا رہتا ہے نکلتا رہتا ہے مجھ سے پہلے اگر کوئی پہنچ جائے تو اس پانی کو نہیں چھیڑنا جب تک کہ میں نہ پہنچ لیکن کچھ منافقین جو تھے وہاں پہنچ گئے پانی نکل رہا تھا جلدی جلدی سے انہیں اپنے برتنوں میں تو پانی بھر لیا جب حضور پہنچ گئے تو اس میں کترات ہی باقی رہ گیا حضور نے اللہ اللہ میرے بات کی مخالفت کی میں نے کہا تھا کہ مجھ سے پہلے اگر کوئی پہنچ جائے تو اس اب انہوں نے فرمایا اچھا تھوڑا سا پانی جمع کر اسی پانی کو جمع کیا گیا حضور نے ایسی آواز سنی کر رجلی کڑک پارتی ہے اور اس کے بعد اس سے ایسا چشمہ نکلا ایسا چشمہ نکلا کہ اتنی طاقت سے تو نہر بھی نہیں بہتی حضور نے فرمایا کہ اگر وہ بدمخت سے پہلے آ کر اس کا پانی نہ نکالتے لجرا پورے عرب کی سرزمین میں نہر جائے لیکن ان بدبختوں نے پہلے پانی نکال دیا تو اب پورے عرب میں تو نہیں جائے گی لیکن اس جگہ کو آباد کرے گی یہ وہی چشمہ ہے جس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے جاری ہوا جس کی وجہ سے آج مزار تبوک آپ دیکھتے ہیں نا تبوک سے ہر چیز آ رہی ہے سبزی آ رہی ہے خیار آ رہا ہے چیزیں آ رہی ہیں باغات آ رہے ہیں وہ پورا علاقہ جو آباد ہے اسی چشمے کی وجہ سے آباد ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی آج بھی تبوک کا جو وادیاں ہیں مزارے ہیں یہ وہی پانی ہے وہی وشل ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بانی اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں ایک جگہ تھی آکا با نے ایک ٹیلا تھا بہت اونچا حضور نے حضرت حذیفہ کو اور ابن یاسر کو لیا اور حکم دیا بھی اور کوئی آدمی ہمارے ساتھ نہ آئے اور حضور اپنے گھوڑوں کے ساتھ اس ٹیلے پہ چڑھ گئے کھڑے ہو کے آپ اپنے لشکر کو دیکھ رہے ہیں منافقین کو موقع ملا تو ان کے چودہ آدمی جو تھے مل کر ان نے کہا کہ ہم اس چوٹی پر دوسری طرف سے جا کے حضور کو دھکا دے کے گرا دیتے اس سے اچھا موقع ہمیں کوئی نہیں ملے گا کہ اس وقت حضور اکیلے کھڑے سے دشمن منافقین جو ہے چودہ آدمی چڑھنے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دیکھ لیا اور حضرت حزیفہ نے بھی دیکھ لیا حضرت حزیفہ پردمی اتنی سی چھوٹی تھی صرف اور کچھ بھی نہیں تھا اور سوٹی کے ساتھ میں نے کہا زالم وہ کدھر اوپر آ رہے ہو اچھا میں نے یہ نہیں سمجھا کہ حملے کے لیے آ رہے ہیں میں نے یہ سمجھا اللہ کے نبی نے منع کر دیا ہے تو یہ حضور کے حکم کی خلاف ورزی کر کے کیوں چڑھے بس اتنی سی بات میرے دل میں یہ نہیں تھا نہ مجھے معلوم تھا کہ یہ تو کاتلانہ حملے کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان پر ایسا روپ پڑا کہ وہ پیچھے بھاگ گئے جب میں واپس آیا حضور نے فرمایا جانتے ہو یہ کیوں آ رہے تھے سن نے کہا مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہے تھے لیکن اللہ نے ان کو و رسوا کر دیا ہے تم نے پہچانا وہ کون تھے نے کہا حضور ان کے چہروں پر چونکہ کپڑا تھا میں پہچان تو نہیں سکا لیکن ان گھوڑوں سے مجھے اندازہ ہے کہ بنو تمین کے لوگ تھے ان کے گھوڑے میں پہچانتا ہوں قبیلے کے لیکن وہ بندے میں نہیں پہچان سکا آپ نے فرمایا ہم فلان و فلان و فلان و فلان, و فلان, و فلان و وہ چودہ آدمی اس کا نام یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ تھا یہ نام سارے رکھ لو لیکن میں نے کہا کہ حضور نے کہا حضور نہیں کسی کو نہیں بتانا لیکن حضور اجازت نے ان کو قتل کر قتل نہ کرو کیونکہ محمدن لگے ایسا نہیں لیکن حضور نے فرمایا حدیفا نام بتائی اسی لیے ابن الیمان کو کہا جاتا تھا حضور کا رازدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نام ان کو تو بتایا اور کسی کو نہیں بتایا اسی لیے صحابہ بعد میں جب کوئی آدمی مرتا اور اس کا جنازہ آتا تو حضرت عمر سب صحابہ جو تھے کانا دان حزیفہ حضرت حضیفہ کو دیکھتے کہ اس جنازے پر حزیفہ کھڑا ہے جنازہ پڑھنے کے لیے یا نہیں کھڑا اگر حزیفہ کھڑے ہیں تو پڑھ لیتے نہیں کھڑا مانا ایک منافع کیا پھر وہ بھی صحابہ جنازہ نہیں پڑھتے تھے کیونکہ اور اسی زمن میں یعنی جب حضور تبوک میں جا رہے تھے تو منافقون نے ایک اور سازش کی ودین منورہ میں ایک مسجد بنائی ایک ابھی عامر راہب تھا شام میں اس نے کہا یہودی تھا اس نے کہا کہ دیکھو تم مدینے میں جب تک ایک مقابلے کا مرکز نہیں بناؤ گے نا تم مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمانوں کا جب تک آدمی کا اڈا نہ ہو مقابلے کا مرکز نہ ہو تو مقابلہ کیسے سکے تم ایک مسجد بناؤ اس کو نام مسجد کا دو حضور کو لے آؤ افتتاح حضور سے کراؤ وہاں نوازیں شروع کرو اہستہ اہستہ تمہاری جماعت بنے اور پھر میں یہاں سے مسلمان ہو کر بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کے اندر تو میں یہ رہوں گا لیکن اوپر سے میں اسلام لے آؤں گا اور وہاں آ کر ہم اپنا حلقہ بنا کے پھر مسلمانوں کی قوت کو کاٹیں گے اور توڑیں گے جب تک ہمارا مرکز نہیں ہوگا پھر تو کام نہیں ہو سکتا تو انہوں نے ایک مسجد بنائی حضور کی خدمت میں بھی آئے کہ یا رسول اللہ ہمارے ساتھ چل کے اس مسجد میں نماز پڑھنے آپ نے فرمایا نئی مشغول فی کی تبوک میں تو تبوک کے مسئلے میں بڑا مشغول ہوں تبوک کے بعد آنے پر دیکھا جائے گا تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے حضور جب آپ تبوک سے آ جائیں ابھی مہربانی کریں بس ایک دفعہ آپ قدم دے دیں بس ایک دفعہ آپ نماز پڑھا دیں تاکہ ہماری جو ہے نا وہ مسجد میں برکت ہو اللہ نے حضور کو اطلاع کر دی کہ وتخزيقا بين المؤمنين وإرحادا من الله ورسوله من قبل اللہ نے فرمایا ردری ان کافروں نے جو مسجد بنائی ہے ان کا مقصد مسجد نہیں آئے ان کا مقصد مسلمانوں میں تفریق ڈالنا ہے اور یہ انتظار کر رہے ہیں اللہ کے اس دشمن اللہ کے رسول کے دشمن کا کہ وہ آئے اور قسمیں کھاتے ہیں کہ ہمارا مقصد نیک ہے واللہ لا تكون فيه أبدا زمسجد أسلس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين اللہ نے فرمایا میرا مدنی حافظ مسجد میں کبھی قدم نہ رکھنا آپ کی شان شان وہ مسجد ہے جو کباب میں جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی جس میں ایسے لوگ ہیں جو پاکیز کی ظاہری اور باتری کو پسند کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی بھی ان کو محبوب رکھتے ہیں اب امنیا خیر۔ وہ مسجد زیادہ بہتر ہے جس کی بنیاد تخوے پہ رکھی گئی نہ کہ وہ مسجد جس کی بنیاد جو ہے جہنم کی آگ کے کنارے پہ رکھی گئی ان کا نتیجہ کیا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان کو جہنم ملے گی اللہ کے نبی نے اسی وقت حکم دیا مالک نے دخشن کو حکم دیا کہ آپ فوج لے کے جائیں اور اس مسجد کو جا کے جلا دیں جو چیز مسلمانوں کی تفریق نام چاہے مسجد رکھ تو, تو مسجد تھوڑی بن جاتی ہو اب جناب جب مالک گئے دکن فوجی لے کے پہنچا تو یہودی تو گھبرا گیا کہا یہ کیا ہو انہوں نے کہا منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ بہرا کیا حضور نے ہمیں حکم دیا کہ جنا دو یعنی اللہ نے ایسے حالات پیدا کیے کہ منافقوں پہ چوٹ پہ چوٹ سرف پہ سرف پڑ اب ان کا راز بھی کھل گیا تو پتہ لگ گیا اب اللہ کے نبی کو تو پتہ لگ گیا ہم نے مسجد کیوں بنائی تھی اور اسی اسنا میں ابھی حضور مدینہ کے اندر داخل نہیں ہوئے کہ صحابہ کہتے ہیں صبح کی نماز ہے اور حضور پاک دور تشریف لے جاتے تھے اپنے قزائے حاجت کے لیے حضور واپس نہیں آئے اب ہم انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں انتظار کر رہے ہیں انتظار کریں کر کر خطرہ ہو گیا کہ اگر ہم مزید انتظار کرتے ہیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ سورج ہی نکل آئے اور نماز کا وقت چلا جائے اب صحابہ گھبرا گیا ابھی کیا کریں انتظار کریں وقت جاتا ہے نہ انتظار کریں تو کیا کریں نماز جاتی ہے کریں آخر صحابہ نے کہا کہ بھائی نماز تو اللہ کا فرض ہے نا وہ تو کسی کے لیے مؤخر نہیں کیا جا سکتا تو عبد الرحمان ابن عوف کو حکم دیا گیا جی آپ امام بنے اور ہمیں نماز پڑھائیں عبد الرحمان ابن عوف نے کھڑے ہو کے نماز شروع کی ابھی حضور پاک نے ایک رکات پڑھی تھی کہ عبد الرحمان ابن عوف نے ایک رکعت پڑھائی تھی کہ حضور تشریف لے آئے جب سلام پھیلا تو اب حضور کھڑے ہو کے اپنی رکات پوری کرے اور صحابہ کانپ رہے ہیں ہم نے کیا کیا غلطی کی حضور تھوڑی دیر میں تو آ تھے جب فارغ حضور نے فرمایا سن تم تم سب نے بہت اچھا کیا ہے نماز فرض ہے اس کے بوقات مقرر ہیں کسی کے لیے نماز آگے پیچھے نہیں کی جا سکتی تم نے بہت اچھا کیا اچھی بات اگر میں نے عبد الرحمان امنیاؤں کے پیچھے ایک رگات پڑھ لی تو کیا ہو گیا جماعت ہو گئی لیکن تم لوگوں نے بہت اچھا کیا ہے یعنی نماز کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ کے نبی کی انتظار میں بھی تاخیر نہیں کی جا سکتی حدور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آگے چلے ایک صحابی تھے ابا رحم وہ کہتی ہیں خدا کی شان ہے کہ میرا اونٹ جو تھا نا وہ حضور کے قریب جو گزرا تو مجھے اونگ آ رہی تھی تھکا ہوا تھا سفر کا مجھے خیال نہیں آیا وہ اتنا قریب سے گزرا کہ حضور کے پاؤں کو اتنا رگڑ آئی کہ پاؤں زخمی ہو گیا بالکل مس کیا نا اس نے ساتھ ایسا رگڑ آئے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پاؤں زخمی ہو گیا حضور نے غصے میں مجھے بیت مارا پھر میری آنکھ کھلی کہا کیا کر رہے نے کہا حضور میں نے تو نہیں کیا خیر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے پھر اونٹ ہٹا لیا کہتے ہیں پھر مجھے اونگا کی خدا کی, دے میرے اونٹ نے پھر جا کی اسی جگہ رگڑا لگایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر مجھے کیا کر رہے ابا رحمہ؟ اب مجھے تو نہیں دینا جی؟ کہتے ہیں پھر میں خیر اونٹ کو لے کے بالکل پیچھے چلا گیا اور پھر میں چھپ گیا کہ حضور کے سامنے نہ آؤں اب اگر حضور نے مجھے پکڑا مجھے سزا دیں گے تو کافی دیر کے بعد حضور نے مجھے بلایا میں کانپتے ہوئے حضور کے سامنے پیش ہوا میں نے دو دفعہ زیادتی کی وہ تمہارے بس میں نہیں تھا نیند تھی لیکن میں نے جو تھا مجھے تو نیند نہیں تھی لہٰذا یہ لو اور بدرا لے لو میں قیامت پہ بدرا نہیں دینا چاہتا یہ تھے اللہ کے رسول میں نے تمہیں بید مارا تھا لیکن یہ لو بید اور یہی بیانو رسول اللہ میں آپ کو کیسے فید بان کہا تمہیں میں جو حکم دے رہا ہوں انہوں نے کہا قد افوت یا رسول اللہ حضور میں نے معاف کر دیا بس بات ختم ہوگی میں کیسے اللہ کے نبی کو سکتا؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدین منورہ میں تشریف لے آئے تو اب مدین منورہ میں آنے کے بعد صرف متخلفین جو تھے نا جی وہ لوگ کو کچھ تو بالکل حق بجانب رہے تھے لیکن معذور تھے اور کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس عذر بھی نہیں تھا لیکن ان کے ایمان یا نیت میں بھی کوئی شک نہیں تھا وہ متخلفین تھے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے زندگی باقی تو بات باقی وبا علیہ عید البلاؤ ارادران اسلام واجب الحترام بزرگو دوستو اور بھائیو عزیز نوجوانوں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 اس سفر کے دوران میں کچھ واقعات پیش آئے ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک عقبہ پر یعنی ایک پہاڑی کی چوٹی پر تشریف لے گئے اور آپ کے پاس صرف حضرت حذیف اور حضرت عمار تھے اور حضور نے حکم دیا کہ اور کوئی نہ آئے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 پانچ نوازیں اول وقت میں پڑھا دی اور پانچ نوازیں آخر وقت میں پڑھا دی اور بدلا دیا گیا دور کہ اب صبح و صادق سے لے کر مثلاً سورج کے نکلنے تک فجر کا وقت ہے اسی طرح بھی اب زیوال کے ہونے کے بعد سے لے کر او ماشاءاللہ اللہ تقریباً ساڑھے تین بجے تک ظہر کا وقت ہے اسی طرح عصر کا وقت جو ہے جی سورج ڈوبنے تک ہے لیکن یہ نہیں کہ سورج پیلے ہونے کے بعد نواز مکرو ہو جائے گی اسی طرح سورج کے بعد کے احمر کے ڈوبنے تک کا وقت ہے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 تَأْخُذُ مَسْكِنًا وَقُوَّةً لات کم فی ابدا اللہ نے حکم دیا کہ میں رمد نیم نے جو مسجد بنائی ہے یہ کفر ہے نفاق ہے مومنوں کو لڑانے کا ایک اڈا ہے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 کوئی مجبوری نہیں تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا ٹھیک ہے میں گیا اور کہتے ہیں کہ تبسم حضور مسکرائے لیکن میں نے سمجھ لیا کہ یہ مسکراہٹ جو ہے ناراضگی پیار کی مسکراہٹ اور ہوتی ہے اور غذب کی مسکراہٹ اور ہوتی ہے حضور نے فرمایا ہاں کاب کیا تھا تمہیں میں نے کہا یا رسول اللہ مابی گزر حضور خدا کی قسم میرا کوئی غزل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 کہ نے سچ کہا جھوٹ نہیں بلا بہانہ نہیں بنا حضرت کہتے ہیں جب میں واپس آیا تو مجھے ایک ساتھیوں نے کہا کہ جیو آدمیوں یار سب لوگ آئے قسمیں کھا کے حضور سے معافی لے گئے تم بھی کوئی قسم شزم کھا لیتے حضور معافی مانگ لیتے تو اللہ تو معافی دے دیتے نا یہ تم نے کیا کیا کہا کہ صدق سے آدمی کو سچ سے نجات ملتی ہے جھوٹ آدمی کو ایک نہ ایک وقت ہلاک برباد کرتا سچ سچ میں نے ایک غلطی کی اور پھر حضور کے سامنے جا کے جھوٹ بولوں تو حضرت کا بے مالک فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ میرے علاوہ بھی کچھ لوگ ہیں وہ انہوں نے کہا ہاں اور بھی دو سوی ہیں حلال ابن میاں وارت ابن ربی انہوں نے بھی سچ کہا ہے ان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا ابھی اب تمہارے بارے میں جو فیصلہ اللہ کریں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 ان دو صحابہ نے حضرت حلال نے اور حضرت مرارہ ابن ربی نے آدمی بھیجے ان نے کہا یا رسول اللہ ہم بوڑھے آدمی ہیں عورت کے بغیر گھر میں رہ نہیں سکتے ہیں تو اگر اجازت ہو تو ہم عورتوں کو رکھ لیں ورنہ ان کو بھیجتے دیں ماں باپ کے گھر حضور نے ان کو اجازت دے دی کہ ان کہا کہ بولنا نہیں حضرت کہاں ابن مالک کہتے ہیں کہ مجھے بھی کہا گیا کہ تم بھی جا کر اجازت دو میں نے کہا کیا آیا اور میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم گھر چلی جاؤ کیونکہ تم جوان عورت ہو میں جوان آدمی ہوں خدا نہ خاطہ صبر نہ کر سکیں پہلے اللہ اللہ کے رسول ناراض ہیں کسی اور غلطی میں ہم مبتلا تم بھی جاؤ اب حضرت مقاب اپنے مالک فرماتے ہیں کہ چالیس دن گزر گئے اسی مکاتے پر کہ پورا مدینہ منورہ میں کوئی بندہ نہیں جو ہم سے بات کرے کسی کو اللہ نے قرآن میں بھی دیا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 محبت جب ہو نا ہم نے تو حضور کو محبوب بنایا ہی نہیں نا ہم تو نام کے مسلمان ہیں نا جی بس ہاتھ چوم لیے بارہ ربیل ابل کو جھنڈی لگا لی سبحان اللہ جنت میں گھر بن گیا خلاص ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے داڑی رکھنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے روزے رکھنے کی قرآن پڑھنے کی عبادت کرے ہمیں کیا ضرورت ہے ہمارے اتنا تھوڑا کام ہے کہ ہم اللہ کے نبی پہ کتنا احسان کرتے ہیں نام آتے ہیں اپنے ہاتھ چوم لیتے ہیں بارہ ربیعل آتی ہے جھنڈی لگا دیتے ہیں میراج کی رات آتی ہے کیا بھی کراتے ہیں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 مسجد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب آئے تو پتہ دنیا کا ایک بادشاہ تھا اس نے کہا کہ جب میں اسٹیشن ہے مدینے پہ اتروں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی تک وہ اسٹیشن موجود ہے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 اسی کی نگاہ میں تو ہوں چلو غضب سے صحیح کہتے ہیں جناب اسی حالت میں چالیس دن گزر گئے پکاتا جاری ہے ملے کے بنو گسا کے کے بادشاہ نے خط بھیجا اور اپنا کاسد بھیجا کاب ابن مالک کو چونکہ کاب ابن مالک تو بڑا ادیب خطیب نبیب نے خط بھیجا کہ کاب مجھے پتا چلا ہے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 یعنی افسانہ آٹھ ہی گری جو ہے تقریباً ختم ہونے والا ہے جس میں بی بی امسوم بنت رسول اللہ صلاح سب کی وفات ہو اور انہی دنوں میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا حضور نے سارے صحابہ کو جمع کیا سب لوگ آ گئے حضور نے خطبہ پڑھا صحابہ کہتے ہیں عجیب خطبہ تھا اور اس میں منافق بھی آ گئے چونکہ منافک تو آ جاتے تھے نا مسجد میں حضور نے خطبہ پڑھنے کے بعد اعلان فرمایا آپ نے فرمایا کہ کم یا فلان کم یا فلان کم یا فلان فلان اٹھو نکل جاؤ مسجد سے تم منافق ہو. ستن و شخصا من المنافقین حضور نے چھتیس منافقوں کے نام بتلا کے ان کو مسجد سے نکال دیا اس سے بڑی بہت ان کے لیے کیا تھی کہ اللہ کے نبی کی دبان سے فصیحت ہو گئی کہ تم منافق ہو منافق ہو نکل جاؤ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 عبداللہ اللہ ابن ابن سلول یہ بیٹا جو ہے پکا مومن، عاشق رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جب تمہارے باپ مر جائے تو میرا کبھی دے جانا اسی میں اس کو دفن دے, دے، اسی میں کفن دے, دے. وہ آیا حضور نے کبھی دے دیا اصل بتا یہ تھا جس کو بہت سارے علماء نے تو ذکر نہیں کیا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 عبداللہ ابنے ابنے جو تھا سلول پورا زندگی میں بدلہ ادا کر دوں قیامت میں کسی امید میں نہ رہے اور اللہ کا نبی بھی اسی کا احسان نہیں کرتا اور یہ بھی سیرت کا پہلو ہے کہ اگر آپ کو کسی نے ہدیہ دیا ہے تو آپ جواب دیں تاکہ کوئی ہدیہ دے کوئی چھوٹا دے گا تھوڑا دے گو بہت دے یہ نہیں ہوتی ہدیہ تو ہدیہ ہوتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ وہ قیمتی بھی ہو تاکہ اس سے ایک تعلق جو ہے بڑھتا ہے کوئی احسان کرے تو حل جزا الاحسان جزاحسان الاحسان اس کا بدلہ پھر احسان کے ساتھ نمٹاؤ خیر جب جنازے کا وقت آ گیا مر گیا ہو جب مر گیا اس کے بیٹے نے اطلاع دیا تو انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے جنازہ لے آؤ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 سے جوڑ کرنے والا بدبخت اور یہ وہی بد بخش نہیں اس دشمن کا جنادہ نے, جنادہ نے کہا جنازہ پڑھا دیں حضور نے پڑھاؤں گا کا جنازہ نہ پڑھا یہ منافق ہے اور منافقوں کا سردار ہے حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے اس او لا تستغفر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 أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يازل القوم کہ اگر اللہ کے نبی ان کے لیے آپ ستر دفعہ بھی بخشش مانگے ان کو اللہ ہر گز نہیں بخشیں گے اللہ کسی دین سے نکلنے والے کو ہدایت نہیں دیتے میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ ستر دفعہ بھی مانگو تو میں بخشش نہیں کروں گا حضور نے فرمایا عمر اللہ نے کہا ہے نا کہ ستر دفعہ مانگو نہیں کروں گا میں ستر سے زیادہ کروں گا رحمت ہے رحمت نے کہا فرمایا اللہ نے کہ ستر دفعہ مانگو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 تو اسی طرح رائے آپ دے سکتے ہیں لیکن جب کوئی امیر خلیفہ ہے راشد علیکم سنتی و سنت الغلبار راشدین وہ فیصلہ کر دیں تو اب انکار نہیں ہو سکتا اب تو ماننا پڑے گا تو بہرحال حدود جب جنازہ پڑھا دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن نادر کیا ولاۃ ابدن ولا کم اللہ قبری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 نے کہا کہ اس میں راز تھا اللہ یہ چاہتے تھے کہ اب محمد مدنی کہہ چکے ہیں کہ میں جرادہ پڑھاؤں گا اور عمر کہتا ہے کہ نہ پڑھاؤ اگر ہم نے پہلے روک دیا تو بعد میرے نبی کی رہ جائے گی ابھی تو نبی کی بات پوری ہونے دو نا بعد میں فیصلہ سنا دیں گے ابھی اللہ کے نبی کی بات کو پورا ہو جانا ابھی تو جو حضور کے منہ سے نکل گیا ہے محبوب نے کہہ دیا ہے کرنے دو آئندہ کے لیے سمجھا دیں گے کہ بھائی یہ نہیں کرنا یہ ہوتا ہے مقام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 سب سے پہلے سال جب حج کے لیے بھیجا گیا تو حضرت ابو بکر کو بھیجا آپ نے فرمایا تم امیر الل حج ہو تمہیں ہم امیر بنا کے بھیج رہے ہیں اور اپنی نگرانی میں جا کر سب کو حج کرائے اور حضرت ابو بکر قافل لے کے چل پڑے اور بڑے قافل اسی اصنا میں کا درس میں بھی نے کیا تھا کہ یہ نوہجری کا جو سن ہے اس کو عربی آ الوفود بھی کہتے تھے کہ بھی یہ وفود کا سال ہے بڑے بڑے وفد آئے تو بنو تمیم کا وفد آ بنو تمیم کا جو وفد آیا اللہ کے بندے جو آئے زہر کی نواز کے بعد کا وقت تھا پوچھتے پوچھتے کہ حضور پاک کا گھر کہاں ہے تو حضور صلی اللہ صبح کے گھر کے باہر آ گیا اوخرو او یا محمد او خرو یا محمد اخروجی لینا یا, یا محمد محمد پاک باہر نکلو باہر نکلو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 وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے حضور کی زندگی میں گھر کے بیر کھڑے ہو کے پکارنا منا ہے اور تم اپنے ملک میں میلاد بنا کے بلا لو تو یہ جائز ہے عجیب بات ہے یہ جہاں مرضی آئی دیکھ بھک آئی ہزور آ گئے اور ایک وقت میں اگر دس لاکھ جگہ پر میلاد ہو رہا ہو تو اس کا مطلب ہے ہر جگہ حضور پہنچ گئے اور چلو بھائی ان دس لاکھ میں جو زیادہ پیارے ہوں گے ان کے پاس تشریف لے جاتے ہوں گے جو دس لاکھ میں دس تو ہوں گے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 ہم تو یہ فخر کرتے ہیں کہ اللہ کا نبی ہمارے ساتھ نانو نفت کر بسلاف تک بالبدینہ نان وفت کربلسلام نانو نفت کر بدین ہم تو دین کے ساتھ فخر کرتے ہیں قوم کیا ہے نصب کیا ہے وطن کیا ہے جب تکری ختم کی تو کیا لگے خطیبوں کو خیر ان میں بھائی تمہارا خطیب جو ہے نا مسلمانوں کا ہمارے خطیب سے اچھا ہے اچھا اب ہم شعروں میں مقابلہ کریں اپنے نے شاعر کو کھڑا کر دیا نے شیر پڑے حضور نے کہا حسان تم جواب دو حضرت حسان نے حضور کی مدہ میں کسیدہ پڑھا اب جب ختم ہوا تو مانتے ہیں آپ کا شاعر بھی ہم سے اچھا ہے چلو حضور ہم نے مان لیا آپ اسلام لاتے سب کے سب مسلمان ہو گئے بنو تمیم کا وفد جو تھا مسلمان ہو اسی طریقے سے بنو عامر ایک قبیلہ تھا وہ وفد آیا بہت بڑا قبیلہ تھا ان کے سردار تھے آ میرے بنے ابفیل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 جناب تیاری کر کے وفد آ حضور کے پاس بیٹھ گئے تو آمر ابن نے کہا خال لنی رسول اللہ محمد مصطفیٰ در مجھے ٹائم دے لا نہیں دیتا اس نے دوبارہ کہا چھ بارہ کہا اس نے چار بار کہا اس نے پانچ بار کہا اب عامر حضور متوجہ ہیں علیحدہ جو بات کرنی ہے کرو آپ جب حضور ادھر دیکھ رہے ہیں تو عربت کو دیکھ رہا ہے اربت کو کیا ہو گیا اشارے کر رہے تم کی چپ ہوئی میں تو باتوں میں مشغول کر چکا ہوں نا حضور کو عربت چپ ہاتھ نہیں ہلتا خیر بہرحال جب واپس اسلام نہ لیا واپس چلے گئے تو راستے میں اس نے عامر بتفیل نے پوچھا اس نے کہا اربت تمہاری ہماری بات تو طے تھی کہ میں حضور کو باتوں میں مشغول کروں گا اور تم تلوار سے حملہ کر دو گے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 تھوڑا مسلت گیا اور صبح تک جناب وہ بالکل اس حال میں پہنچ گیا کہ مرنے لگ گیا لیکن گھر والوں کو بلایا کہتے ہیں میرا گھوڑا لے آؤ جلدی مجھے گھوڑے پہ بٹھا دو تو ابو تو فی بیت سلولیت ہی ابو تو فی بیت سلولیت کہ موت من ایک جانور جیسے اس غدے سے مر جاتا ہے اسی طرح میں کتے کی موت یہاں مجھے گھوڑے پر تو بٹھاؤ میں جنگ کروں گا لڑوں گا مروں گا گھوڑے بیٹھ بیٹھ مر وہ گھوڑے پہ بیٹھتے بیٹھتے گرا مر گیا وہ تو باقی اربت نے کیس بچ گیا ابھی وہ اپنی قوم کو تیار کر رہا تھا سفر کے لیے کہ آسمان کی بجلی گری اور اس کے بعد صرف وہی اربد ابن کیس کو مٹی میں ملا دیا باقی کسی کو خوش نہیں ہوا اللہ و تعالی نے اس کو بھی قرآن میں بیان کیا ہوئے سبر من انتح اللہ نے وہ واقعہ بھی بیان کہ ہم جب جاتے ہیں تو ہم ان کو سوائے کے ساتھ اللہ میں جو جھگڑے کرتے ہیں ان کو بجلی پیج کر بھی ہم مار دیتے ہیں اچھا جب یہ دونوں مرے نا تو پوری قوم ڈر گئی انہوں نے کہا یار واپس چلو بدی ہم تو مسلمان ہوتے دیکھئے بدبختوں کا کیا حال ہوا تو وہ وفد بھی بنی عمر کا واپس آئے آ کے سارے کا سارا مسلمان ہو گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اسلام لے آئے اب ان کے جانے کے بعد جو ہے وفد آیا بنی تمین کا بنی کیس اچھا بنو کیس میں ایک آدمی تھے ان کے سردار تھے ان کا نام تھا اہنف نے کیسا اچھا بنو قیس جو آئے نا جی تو باغ کے آ دو دو آدمی چار چار آدمی مدینہ میں آ رہے ہیں بھائی یارسول یا رسول اللہ بھائی یا رسول اللہ ہماری بھائیت کریں ہمیں مسلمان کریں باغ تیار ہے احنف جو تھے وہ چلے گئے جا کر سامان اتارا غسل کیا کپڑے پہنے خوشبو لگائی تیار ہو کے حضور کی دربار میں آئے حضور نے فرمایا احنف میں بڑا خوش ہوں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 بہرحال اللہ وا فرمائے وہ جو اس کے خاص خاص لوگ تھے وہ جو بیٹھے تھے انہوں نے کہا دیکھو ہی تم نبی بن گئے ہم نے تو تمہیں مان لیا نبی لیکن نہ تو تم پر کوئی واہی اتری نہ تم پر کوئی کتاب آئی نہ تم پر کوئی قرآن آیا اللہ کے نبی بھی آتی ہے قرآن پڑھتے ہیں قرآن سناتے ہیں انہوں نے کہا ہاں یہ تم ٹھیک کہتے واحد مجھ پہ بھی اترتی ہے میں ٹھیک ہے سناؤں گا میں بھی سناؤں تو دوسرے دن جناب اس نے قرآن سنایا اپنی برادری کے جو خاص لوگ تھے ان کو بلایا اور کہا کہ رات واہ مجھ پہ بھی قرآن میں ربك تو مجھ پہ بھی قرآن اترا ہے کہ الفیل کم الم بہ کثیر و خر تو بہ طویل کہ مجھ پر بھی خواہی اتری ہے کہ فیل و فیل کیا ہوتا ہے ہاتھی جس کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور سونڈ لمبی ہوتی ہے انہوں نے کہا یہ قرآن کی تھی اور کو نہ سنانا جوتے مار مار کے گنجا کر دیں گے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 احباب کرام اس کے بعد اب آپ اس مبارک سلسلے کی سی ڈی نمبر انتیس سماعت فرمائیں